سنا رہی مجید میں کہ جو لوگ بھی سپیشل کے قائل ہیں کہ حضرت نتیجے میں کسی سپیشیز کے وجود میں آنے کے بعد اس کے ایک فرد کی حیثیت سے نہیں ان کا استعفی ہوا بلکہ وہ کیے گئے ہیں بٹی سے براہ راست ان کے حق میں یہ آیت دلیل ہے تو یہ جو بھی نظریات ہیں ابھی کیونکہ بھی ہے تو وہ بھی نظریہ ہے ہے ہے کریئیشن وہ بھی نظریہ ہے نظریوں کے بعد میں انسان ادھر ادھر کوئی رائے رکھ سکتا ہے ابھی یہ کوئی طے شدہ حقائق نہیں ان میں ہم غور کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں کس مقام پر کس چیز کے لیے کوئی تائید یا کوئی کوئی تھوڑی سی توفیق نکلتی ہے اللہ کے نزدیک تو عیسیٰ کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آدم اس نے مٹی سے بنایا اور کہا کون فیا کون تو اب اگر آدم اگر اسپیشل کریشن کا معاملہ تو نہ باپ نہ ماں بغیر باپ اور بغیر ماں کے تو کیا وہ اللہ بن گئے بنانے والا تو اللہ ہے حضرت عیسیٰ ماں تو ہے باپ نہیں ہے حمل تو ہوا ہے نو مہینے ماں کے پیٹ میں تو رہے ہیں تو وہ تو آدم سے کم معاملہ ہوا تخلیق میں اعزاز کے اعتبار سے اور حضرت اس کم تر تزلہ دیکھ لو تو بوڑھے پھوس حضرت ذکریہ اور بوڑھے پھوس ان کی اہلیہ جو ساری عمر بانج رہی اور ان کو اللہ نے اولاد دے دی تو یہ سارے جو ہیں موجدات اللہ کا اختیار ہے جو چاہے کرے اس سے کسی کی علوہیت کی دلیل نہیں نکلتی الحق من ربک یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے فلاں کو من البترین تو ہر نہ ہو جانا اس میں شک کرنے والوں میں سے فمن حاج جا کفی ہے تو اے نبی جو بھی اس معاملے میں آپ سے اب بھی حجت بازی کرے جھگڑا کرے بحث کر رہا ہے ابھی سیم الجا رہا ہے بحث کے اندر بمباد ماں جا کبن العلم جب آپ کے پاس تو العلم عل آ چکا آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ اعلیٰ بصیرت کہہ رہے ہیں تو کل کہا لو تو اب آخری چیلنج کیا ہے کہہ دیجیے اچھا آؤ یہ جو ان کا آیا تھا دو بڑے بڑے ان کے لاٹ پادری تھے ابو حادثہ ابن القما اور کرس بن القما اور ان کی سرکردگی میں ستر افراد تھے جو کہ نجران سے آئے یہ سارا کئی دن معاملہ چلتا رہا اور پھر آخر میں حضور سے کہا گیا اچھا آپ مباہلا کیجیے قل ان سے کہہ دیجئے تالا آؤ نہ دو ابنا نہ وبنا کم آؤ ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو و نسا نہ ہم بلا لیتے ہیں اپنی عورتوں کو تم بلاؤ اپنی عورتوں کو وہ انا نہ وہ اور ہم بھی آ جاتے ہیں تم بھی آ جاؤ سما نب پھر ہم گڑ کر اللہ سے دعا کریں فنج اللہ نط اللہ عل تو ہم کہیں کہ اللہ جو ہم میں سے جھوٹا ہو اس پر لالت کر دے یہ مباہلا ہے اور یہ مباہلا ہوتا ہے کب جب کہ احقاق حق ہو چکے بات پوری واضح ہو جائے آپ کو یقین ہو کہ یہ میرا مخاطب جو ہے بات سمجھ گیا ہے صرف ضد میں اڑا ہوا ہے اس وقت پھر یہ مباہلا آخری شے ہوتی ہے تاکہ ظاہر ہو جائے اگر تو واقعات اسے یقین ہے تو وہ مباہلا کی تجرن قبول کر لے گا اور اگر دل میں چور ہے وہ جانتا ہے کہ حکمات تو اسی کی ہے اور لہٰذا پھر وہ مباہلہ نہیں کرے گا چنانچہ یہی ہوا انہوں نے مباہلے سے انکار کیا فرار کی راہ اختیار کی اور ایسے ہی چلے گئے حق یہ ہے صاف صاف جو بھی سرگزشت ہے صحیح اور حق وہ یہ ہے وما بن اللہ اور نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا وزیز الحکیم اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہی ہے زبردست اور کمال حکمت والا یہاں دوسرا حصہ ختم ہو گیا یہ اکتیس آیات ہیں بتیس اور اکتیس مل کر یہ تریسٹھ آیت پر وغیرہ وہ کیٹ بوڑ لے فی الد اللہ علیم البل <بِالْمُفْسِدِين> یہاں آ کر ترے سٹ آیات ہوئی پھر اگر وہ پیٹ موڑ لیں تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے مفسدوں کو کہ یہ ماننے والے نہیں ہیں لہذا وہ کوڑا کافلہ واپس چلا گیا اب یہ جو تیسرا حصہ نسو اول کا آ رہا ہے یہ پھر انہی چار رقو کے بہت مشابہ ہیں کہ جو سورہ بکرا میں آئے تھے پندرہویں سے لے کر اٹھارہویں سے لے کر اور بیسویں رکو تک پندرہویں سے لے کر اٹھارہویں رکو تک جس میں تحمیل قبلہ حضرت ابراہیم کا ذکر کاب کا ذکر پھر اہل کتاب کو دعوت وہ کیسی کتاب آپ کو یہاں ملے گی کوئی اہل کتابی کہیے اے اہل کتاب اب یہاں جمع کر لیا گیا یہود اور نسارا دونوں کو وہاں گفتگو زیادہ یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل تھی ابھی تک حضرت عیسیٰ کا معاملہ تھا وہ گویا کہ نسرانیوں سے بات تھی اب ہے اہل کتاب دونوں کے دونوں ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے ماں بہن بالکل برابر ہے متفق علیہ ہے وہ کیا ہے اللہ نابود اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرے ولا نسل کا उसके साथ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں ولاسلہ ارباب اللہ اور ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو اللہ کے ساتھ رب نہ بنا لے اس سے براد کیا ہے جیسے کہ پوپ کو انہوں نے رب بنا لیا کہ پوپ کو اختیار ہے جس چیز کو چاہے حرار کرار دیتے جس چیز کو چاہے حرام کرار دیتے یہ گویا کہ ان کو اس کو پوپ کو بھی رب مان لینا ہے تو یہ واقعہ ہے کہ مشہور جو سخی تھے حاتم تائی ان کے بیٹے ادیب ابن حاتم نذیر اللہ تہاران وہ ایمان لائے عیسائی تھے پہلے تو انہوں نے ایک مرتبہ حضور سے کہا یہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے اللہ کے سوا کسی اور کو رب بنا لیا تو یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی ہم نے تو کسی کو رب نہیں بنایا تو انہوں نے فرمایا کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ تمہارے جو پادوی کہہ دیں جو کوپ کہہ دیں کہ یہ حق ہے یہ صحیح ہے یہ یہ جائز ہے اس کو تم جائز مان لیتے ہو جس کو وہ کہہ دیں حرام ہے حرام مان لیتے ہو کہ جی ایسا تو ہے تو یہ حق جو ہے یہ صرف اللہ کا ہے اور جو اس حق کو اختیار کرتا ہے وہ گویا رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اب یہ ساری قانون سازی جو شریعت کے خلاف کی جا رہی ہے یہ خدائی کا دعویٰ ہے جو لوگ کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے اور ان ہاؤسز میں پہنچنے کے لیے جو بیتاب ہوتے ہیں اور جس کے لیے کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں جہاں جا کر یا تو پہلے سے ہو جائے یا کوئی قانون سازی کتاب و سنت کے منافی نہیں ہو سکتی پھر جائیے پھر وہاں پر جا کر قانون سازی کتاب و سنت کے دائرے کے اندر اندر کیجئے لیکن جہاں یہ نہیں ہے وہ جو فرمایا یہاں پر نوٹ کر لیجیے اگر وہ اچھا بھائی آپ لوگ گوارے ہم تو مسلمان ہیں ہم نے تو اللہ کی تعداد قبول کر لی ہم ان تینوں باتوں پر قائم رہیں گے آپ کو اگر پسند نہیں ہے تو آپ کی فرسی یہ آلل کتاب اے کتاب والو تو ابراہیم تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو وہ ماں انضلت طورات و انجول و علّام امباد حالانکہ تم بھی مانتے ہو کہ تورات بھی ان کے بعد نادل ہوئی انجیل بھی بعد میں نادل ہوئی یہودیت بعد کی پیداوار ہے اور نسرانیت بھی بعد کی پیداوار ہے تو ماں کان ابراہیم و ولا نسرانی ولا کن کان حنیف وہ تو مسلمان تھے وہ تو اللہ کے فرما بردار تھے یہودی یا نسرانی تو نہیں تھی فلاقل تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہال تمہا اولا حاجت تم فیما بھی علم دیکھو یہ تم لوگ اب تک جو بھی باتیں کرتے رہے ہو تم نے مباحثہ کیا ہے وہ ان چیزوں کے بارے میں بھی ہے جس کا تمہیں کچھ علم ہے فلے متحجونا فیمس علم ایسی چیزوں کے بارے میں حجت بازی کیوں کرتے ہو جن کے لیے تمہارے پاس کوئی دلیل ہی نہیں کوئی بنیاد نہیں کوئی, نہیں کوئی نہیں ابراہیم کو کیا دو گے یہودی اللہ علم جانتا ہے تم نہیں جانتے ماں کان ابراہیم و ودیم ولا نسر اچھی طرح تمہیں بھی معلوم ہے ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے ولا کم مسلمہ حنیف وہ تو اللہ کے فرما بردار تھے بالکل یکسو ہو کر وہ ماں من المشرقین اور نہ ہی وہ مشرقوں میں سے تھے گویا کہ تین طبقات جو موجود تھے عرب میں اس وقت یا مشرقین عرب تھے وہ بھی اپنے آپ کو منسوخ کرتے تھے وہ تو چونکہ نسل تو حضرت اسماعیل کی ہے تو وہ, وہ بھی کہتے تھے ہمارے رشتہ ابراہیم سے ہے یہودی بھی نصرانی بھی لیکن فرمایا ابراہیم جو ہے وہ نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے نہ مشرک تھے ان نہ اولنا سے ابراہیم الزین الطب یقیناً ابراہیم سے سب سے زیادہ قربت رکھنے والے لوگ تو وہ ہیں جو ان کی پیروی کرتے ہیں اور وہ کون ہیں وہ ہاضر یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و لذیذ اور وہ کہ جو ان پر ایماندار و اللہ علی اور اللہ ان مومنوں کا ساتھی ہے مددگار ہے پشپنا ہے حمایتی ہے ودا طب اللہ وماء الفسم وما یشر ایسے کتاب کا گروہ جو ہے تلا ہوا ہے اس پر عارض مند ہے کہ اے مسلمانوں تمہیں کسی طریقے سے گمراہ کر دیں لکھم وماء اللہ انفسا. وہ نہیں گمراہ کر سکیں گے مگر اپنے آپ کو وما انہیں اس کا شعور نہیں ہے یا اہل کتاب اب دیکھیے کو الداخ جو ہے بڑا ہی دائیا جیسا کہ وہ جو پانچواں رکوع تھا سورہ بقرہ کا اس طرح کا یا اہل کتاب لما تکفرون نب آیات اللہ تم تشدن کتاب والوں اے اہل کتاب کیوں تم اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہو جبکہ تم اس کے قائل ہو پہچان چکے ہو دل میں جان چکے ہو یا اہل کتاب تلبسون لمت الب سور الحق الباطل اہل کتاب کیوں تم حق کے اوپر باطل کا ملما چڑھاتے ہو کیوں حق کو چھپاتے ہو جانتے بوجھتے یہ بھی اس پانچویں رکو میں آئے موجود تھی ولا کلب سلح کا بلبا کے لے تک تم الحقہ کا تم اب ایک بڑی سازش کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو انہوں نے کی تھی مسلمانوں کے خلاف اور محمد رسول اللہ کو ناکام بنانے کے لیے اس سازش کا پس منظر کیا تھا کہ چونکہ صورت حال یہ آ چکی تھی دنیا کے سامنے کہ جو ایک مرتبہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا تھا اب چاہے اسے مار دیں اسے پیٹیں اسے اسے بھوکا رکھیں اسے سزا دیں جو بھی ٹورچر کریں واپس نہیں آتا تو دھاک بیٹھ گئی نا کہ اسلام کے اندر کوئی ایسی کشش ہے اسلام کے اندر کوئی ایسی حقانیت ہے کوئی ایسی مٹھاس ہے کہ ایک آدمی بڑی سے بڑی قربانی دینے کو تیار ہے ایک دفعہ اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کو دستبردار ہونے کو تیار نہیں یہ جو ساتھ بن گئی تھی اس کو توڑنے کا ذریعہ سوچا انہوں نے کہ ایسا کرو صبح کے وقت اعلان کرو کہ ہم ایمان لے آئے سارا دن محمد کی صحبت میں رہو صلی اللہ علیہ وسلم شام کو کہہ دو جی دیکھ لیا ہم نے کچھ نہیں ہے یہاں یہ دور کے ڈھول سہانے ہیں ہم تو اپنے ہی کفر میں جا رہے ہیں اپنے ہی راستے پہ جا رہے ہیں اب اس سے یقیناً کچھ لوگ سمجھیں گے کہ انہوں نے سازش کی ہوگی کچھ لوگ سمجھیں گے کہ بھائی بڑے متقی لوگ تھے بڑے خوشبو خزو کے ساتھ آئے تھے بڑے اعلان کے ساتھ شان کے ساتھ انہوں نے کلما کہا تھا اور ایمان قب کیا تھا پھر دیکھو سارے دن حضور کی محفل میں بیٹھے رہے ہیں کچھ نہ کچھ تو دیکھا ہی ہوگا نا آخر ایسے کیسے یہ لوگ چلے گئے عام لوگوں کے دلوں میں بس وسعدی جو ہے اس سے کرنا بہت آسان کام ہے وہ سازش تھی جو بنائی اور اسی کا اصل میں تعلق ہے قتل مرتب کی سزا اسلامی ریاست میں اس سازش کا راستہ روکنے کے لیے یہ سزا تجویز کی گئی ہے کہ جو شس ایمان کیونکہ اسلامی ریاست کی بنیاد ہے آئیڈیولوجیکل ریاست ہے یہ ایمان اور اسلامی تو اس کی بنیاد ہے اس کی جڑوں کو کھولنے والی جو چیز ہو سکتی ہے اس کی تو پوری پوری جو ہے اس کی بندش اور اس کا سد باب ہونا چاہیے وکال طاع فتح کتاب آلِ عامن بل الزین عامن وجہ نہار اور اہل کتاب کے گروہ نے یہ طے کیا ایمان لاؤ اس چیز پر جو نادری کی گئی ہے ان اہل ایمان پر صبح کے وقت دن چڑھے وقت فرو آخر اور پہلانے کہر کر دو دن کے آخر میں لال لہنگ یا شاید ان میں سے بھی کچھ لوٹ آئے اندر سے جا کے کچھ لوگوں کو تو گھسی لائیں گے ہم کہ وہ جو ہے وہ بھی اسلام کو چھوڑ دیں وہ مشتبہ ہو جائے معاملہ ان پر وسوسہ پیدا ہو جائے بلا تو مینو اللہ لمن طبعہ دی اور دیکھو ہرگز ایمان نہ ڈالا مگر اسی چیز پر کہ جو تمہارے دین کی پیروی کرے مان اسی کی بات ہے یعنی خطرہ بھی تھا کہ چار چھ اگر ہم جا کر حضور کے پاس اگر چند گھنٹے گزاریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم میں سے کوئی واقعی پھر اس کا دل کھل جائے طے کر کے کہ دیکھو ایمان نہیں لانا ہے ہم نے غلط میں نلّمن طبی عدی نہ اس پر ایمان نہیں لانا ہے ہم نے لیکن صرف اعلان کرنا ایمان کا یہ ہے مثال قرآن مجید میں شعوری نفاق یعنی جو وقت انہوں نے گزارا ہے یہ ہے تو اسلام کا قانون تو مسلمان ہے اگر اس دوران ان میں سے کوئی مر جاتا تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی لیکن انہیں معلوم تھا کہ ہم مسلمان نہیں جب کہ ایک وہ غیر شعوری نفاق ہے کہ اندر ایمان ختم ہو چکا ہے لیکن انسان سمجھتا ہے میں تو مومن ہوں حالانکہ اس کا کردار وہ جو ہے منافقانہ ہے اس کا عمل منافقانہ ہے اور اس کے اندر سے ایمان کی پونجی جو ہے جیسے کہ دیمک کسی کڑی کو کھا جائے تو اس شینیل کو چٹ کر چکی ہے دیمک لیکن یہ کہ بہار اوپر ایک پردہ پڑا ہوا ہے وہ ہے غیر شعوری نفاق اور یہ ہے شعوری نفاق. الدا حد اللہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے دیکھو اصل ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے ان یوتا احدم اب یہاں پہ پھر ان کا قول آ رہا ہے تو دیکھو یہ ماننا نانا ان یوتا احدم مسلم تھی تو مبادہ کسی کو وہ شے دے دی جائے جو تمہیں دی گئی تھی یہ رسالت یہ مذہبی پیشوائی یہ تو ہماری بھی تھی ہم اگر انہیں مان لیں گے تو وہ چیز ہم سے ان کو منتقل ہو جائے گی لہٰذا ماننا تو نہیں ہے لیکن یہ کہ ان کی بہرحال کسی طریقے سے ہوا اچھیڑنے کے لیے ہمیں یہ کام کرنا ہے اور یا خلاف اورجت قائم کرے اللہ کے نزدیک کہہ دیجئے ان الفضل بید اللہ سے کہ فضل کل کا کل اللہ کے ہاتھ میں ہے یوتی ہے میشا وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اس نے دو ہزار برس تک ایک منصب پر تمہیں فائدہ رکھا اب جو ہے تو اس منصب کے نااہل ثابت ہو چکے ہو تمہیں معذور کر دیا گیا اور اب ایک نئی امت ہم نے بنائی ہے اور اس کو اس مقام پر نصب کر دیا ہے انسٹالیشن ہو چکی ہے واللہ حضول فضل العظیم ولن الفضل مید اللہ یوتی من مین شاہ و اللہ اللہ بہت اسق والا اور جاننے والا ہے یکقص برحمت رحمت ہی مین وہ مختص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے واللہ اللہ حضرالفل العظیم اللہ بڑے فضل کا مالک ہے ومن الكتاب اب یہاں ایک اور نقطہ سمجھ لیجیے کہ برے سے برے گروہ کے اندر بھی کہیں نہ کہیں کوئی افراد اچھے بھی ہوتے ہیں دائی کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کو بھی بینشن کرتا رہے کہ ان میں اچھے لوگ بھی ہیں تاکہ وہ جو لوگ ہیں ان کے دلوں کے اندر نرمی پیدا ہو اسی طرح برے سے برے آدمی میں کوئی اچھائی بھی ہے آپ اگر اسے دعوت دے رہے ہیں حق کی طرف اس میں جو اچھائی ہے اس کو مانیے تاکہ اسے معلوم ہو کہ اسے مجھ سے کد نہیں ہے دشمنی نہیں ہے جو میری بات باتیں اچھی ہے اس کو تو تسلیم کر رہا ہے لیکن جو بات غلط ہے اس کو رد کر رہا ہے تو یہ دعوت کا اور تبلیغ کا بہت اہم حصہ ہے اگر آپ ٹوٹلی نیگیٹ کر دیں گے تو وہ بھی کہے گا کہ یہ بھی اندھا بہرا ہے تو میں بھی اندھا بہرا یہ میری اچھائی کو بھی نہیں دیکھ سکتا صرف میری برائی نظر آ رہی ہے اور اگر وہ سمجھے کہ میری برائی کی بھی صحیح نشاندہی کر رہا جو میری اچھائی ہے اس کو بھی مان رہا ہے تو اس کا دل کھلے گا وہ آپ کی بات سنے گا وہ مین کتاب انتا ایتاب میں سے ایسے بھی ہے کہ اگر ان کے پاس تم امانت رکھوا دو گھیرو مال یوک دیہی وہ تمہیں پورا پورا واپس کر دے گا امانت دار اس میں موجود ہیں میں من اور ان میں سے ایسے بھی ہیں من, من ان تامن ہو بے ان کے پاس اگر ایک دینار بھی امانت رکھوا دو لا یوک دہی وہ تمہیں واپس نہیں کرے گا ادا نہیں کرے گا تمہیں اللہ معدم تلیہ قائمہ اللہ یہ کہ تم اس کے سر کے اوپر کھڑے ہو جاؤ مسلط ہو جاؤ تب تو دے دے گا ورنہ نہیں دے گا اچھا یہ ہے ان کے اکثر کا کردار لیکن جو بھی تھوڑے بہت تھے ان میں ان کی اچھائی کا بھی ذکر کر دیا اور بال فیل کس اس قسم کے کردار کے لوگ جو ہیں وہ عیسائیوں میں تھے یہودیوں میں تو نہ ہونے کے برابر تھے لیکن اہل کتاب کا مسئلہ ہو رہا ہے اس میں یہ دونوں گروپ موجود ہیں ظال کا بے عناہ اور یہودیوں میں یہ کردار کیوں آ گیا ہے کیوں بے ایمانی خیالت کیوں آ گئی ظاہل کا بے نہ ہوں کالو یہ اس لیے کہ انہوں نے یہ عقیدہ گھڑ لیا ہے کہ ان امین کے بارے میں ہم پر کوئی ملامت نہیں ہے یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے یہودیوں کا یقینا یہ تو میں نہیں ہے لیکن اصل جو کتاب ہے ان کی مذہبی وہ تورات نہیں ہے تالمود ہے کیوں سمجھیے کہ تورات تو ہے ام الک ان کی جو بھی ہے لیکن جو ان کا ساری شریعت ہے جو ان کے ضوابط ہیں قوانین ہیں قواعد ہیں عبادات کی تفاصیل ہیں وہ سب ہیں تالمود میں اور تالمود میں یہ بات موجود ہے کہ یہودی کے لیے یہودی سے جھوٹ بولنا حرام غیر یہودی سے جیسے چاہو جھوٹ بولو یہودی کے لیے کسی یہودی کا مال ہڑپ کرنا نہ جائز حرام غیر یہودی جنٹائلز اور گوئنس ان کا مال جس طرح چاہو دھوکے سے بائی ہوک بائی کروک جس طرح چاہو ہڑپ کرو تو یہ ہمارے اوپر موخذ نہیں ہے اس لیے کہ یہ جو لوگ ہیں غیر یہودی یہ انسان ہے ہی نہیں یہ اصل میں انسان بما حیوان ہے اور ان سے فائدہ اٹھانا ہمارا حق ہے جیسے کہ گھوڑے کو تانگے میں جوتنا انسان کا حق ہے بیل کو اپنے حل کے اندر جوت لینا یہ انسان کا حق ہے تو ہمارا آ کے ان حیوانوں سے ہم جو چاہے لوٹ لیں کھسوٹ لیں ان کی رضامندی سے لے لیں ظلم کریں اس میں ہم پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی کوئی ماسبہ نہیں یہ تالمود میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے تال کا بین رہ اس لیے کہ ایک پکچر بھی اس پر بنی ہے جو امریکہ کے عیسائیوں نے بنائی ہے دی ادر سائڈ آف اسرائیل جس میں کہ انہوں نے ایک شخص نے ایک یہودی کتب خانے میں جا کر کتابیں نکال نکال کر پھر اس کے اوپر نشان لکھا کر یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں کیا یہودیت کا جو اصل چہرہ ہے وہ اس ڈاکیومنٹری ویڈیو کے اندر واضح کر دیا گیا ہے ان کی کتابوں کے حوالے سے ظاہر کبھی کالو یہ اس لیے ہے ان میں یہ خیانت اور بے ایمانی اور جھوٹ اور دگا کہ انہوں نے یہ عقیدہ کر لیا ہے کہ غیر یہودی لوگوں کے بارے میں ہم سے کوئی پرسش ہی نہیں ہے کوئی کوئی،, کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں وہ یقینا اللہ قزم یا نمون اور وہ تو اللہ تعالی کی طرف نسبت دے رہے منسوخ کر رہے ہیں جھوٹ کو اور وہ جانتے بولتے کر رہے ہیں ان کے بعد جانتے ہیں بڑا <الْمُتَّقِيم> کیوں نہیں جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ کیا وہ اپنے عہد کو پورا کرے گا اور تقوا کے نوش اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ کو تو مستقیم پسند ہے انشکر کلیلن یقیناً وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ سے جو ہے انہوں نے کیا تھا اسے فروخت کرتے ہیں اور اپنی قسموں کو فروخت کرتے ہیں حقیر سی قیمت پر جب دیکھتے ہیں کہ ہماری بات لوگ جو کچھ شک کر رہے ہیں اچھا جی ہم خدا کی قسم کا کہتے ہیں کہ ایسا ہے اب یہ جھوٹی قسم ہے سمن اللہ کاخرا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے آخرت میں ولا یوکل نہ اللہ ان سے کلام کرے گا ولا یم جو اور نہ ان کی طرف نگاہ کرے گا قیامت کے دن ولا یزکیہم نہ ان کو پاک کرے گا یہ بھی سورہ بقرہ میں تقریباً پورا مضمون آ چکا ہے ولہ ہم اذاب ان کے لیے دردناک